تاکہ آپ ان سے کچھ پوچھ سکے مفتی صاحب پیٹرول اور مٹی کے تیل کے بارے میں جی, پٹرول تو اڑ جاتا ہے لیکن اگر اس کی بدبو کپڑوں میں ہو اور مٹی کے تیل کی تو بدبو رہتی ہے تو اس کے ساتھ نہیں ہے, ہے،, ہے۔ مٹی کا تیل لگا ہو تو ناگ پر نجائز نہیں ہے اور پیٹرول کی اگر بدبو اس میں ہو تو جائز نہیں ہے اگر اڑ جائے تو بعد میں جائز ہے چونکہ یہ ناپاک نہیں ہے یعنی جس کو پلیٹ یا نپا کہتے ہیں وہ نہیں ہے چونکہ ان میں ایک بدبو ہے تو بدبو کی وجہ سے ان کے ساتھ کپڑوں میں نیمار پڑنے جائے